آمن بما أنزل إليه من سولویما لو مین کل بالله بلا وكتبه ورسله لا نفرق نو فروئی من رسله وقالوا سمعنا ربنا وإليك لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا سبت إن نسينا أو أخطأنا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 على القوم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد اللہ رسول اما بعد الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربرحلی سیری امری مِنْ یہ بتائیے وسیلہ کے لہسن میں سے آئیے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو وسیلہ بنایا جا سکتا ہے آپ کی اطاعت تو ایک کام ہے نا ایمان ایمان کون, لیتا کون, لیتا کون کرتا ہے ہم کمل ہے مثلاً کوئی کام بتائیے جس کا آپ نے حکم دیا ہو دن میں بارہ سنتوں کا اہتمام یہ ایک نیک عمل ہے اور اگر کوئی انسان کبھی بھی نہ ان کو چھوڑے اور کسی مشکل میں ہو تو انسان یہ کہہ سکتا کہ اللہ کہ تیرا وعدہ ہے کہ جو تجھ سے محبت کرتا ہے وہ تیرے رسول کی اتباع کرے تو, تو اس کے گناہ معاف کر دے گا ہے نا اور تو بھی اس سے محبت کرے گا کہاں ہے یاد کل ان تم تحبون اللہ پتبنی تو فائدہ کیا ہے یقب اللہ مجھے تیری محبت چاہیے اور وقفر لکم گنو گناہوں کی معافی چاہیے اور میں یہ جو عمل کر رہا ہوں میں اس کو وسیلہ بنا کے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے اپنی رحمت سے اس مشکل سے نکال دے جس بھی مشکل کے لیے دعا کرنا چاہتا ہے اگر کوئی پریشانی ہو تو کثرت سے دروش پڑھنا چاہیے یہ بھی ایک نیک عمل اور دروش کا پڑھنا انسان کے لیے رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے بلکہ جو شخص اپنی ساری دعا کے بدلے بھی صرف دروشی ہی پڑتا ہے تو اس کی ساری مشکلات آسان ہو جاتی ہیں ستر سے زیادہ بار تخار کرنا اور بھی اسی طرح کے جو نیک مال ہیں چلی آگے نکالی ایمان بال کتب کتاب کی جمع ہے اور مکتوب کے معنی میں یعنی لکھی ہوئی جیسے فراش مفروش کے معنی میں بچھایا ہوا اس کا مادہ کا تا با کا تا با کیا ہوتا ہے جمع کرنا جمع کرنا اور ملانا ان دو کے بیچ میں گھومتا ہے تو کاتب کو کاتب اس لیے کہتے ہیں کہ وہ حروف کو جمع کرتا ہے جب آپ کتابت سیکھتے ہیں لکھنا سیکھتے ہیں کیلی کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں سب سے پہلے کیا سیکھتے ہیں حروف سیکھتے ہیں ایک ہر پھر ان حروف کو ملانا سیکھتے اور اس طرح وہ الفاظ بن جاتے ہیں پھر الفاظ سے جملے بن جاتے ہیں تو جمع کرنا اور ملانا تو گویا کوئی بھی تحریر حروف کا مجموعہ ہے ایک مخصوص طریقے سے ان کو ملایا گیا ہے بہم لیکن یہاں مراد کتب سے وہ کتابیں ہیں جن کو اللہ نے اپنے رسولوں پر نازل فرمایا آسمان سے اتارا ہے کیوں اتارا اپنی مخلوق کی ہدایت کے لیے ان پر رحمت کرتے ہوئے تاکہ وہ اس کی ہدایت کے مطابق دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکیں اور اس لیے تاکہ لوگوں پر حجت تمام ہو جائے کہ اللہ نے بندوں کی ہدایت کا حق ادا کر دیا ہے مشہور کتابیں کون سی ہیں تورا زبور انجیل قرآن ٹھیک ہے صورت البقرہ کے شروع میں آتا ہے ولو نہ تو ہم سب پر لازم ہے کہ ہم پچھلی کتابوں پر بھی ایمان رکھیں لیکن اس ایمان کی کیفیت کیا ہوگی نوعیت کیا ہوگی ان پر ایمان اور قرآن مجید پر ایمان پر فرق کیا ہوگا یہ جاننا ضروری متقی شخص کے لیے ضروری ہے کہ وہ پچھلی کتب کو بھی مانے اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا اس کو بھی مانے تو انشاءاللہ ہم اس کو دیکھیں گے کہ ایمان بال کن چیزوں پر مشتمل ہوتا ہے وہ کتابیں جو اللہ نے وہی کے ذریعے اپنے رسولوں پر بذریعہ جبریل علیہ السلام نازل فرمائیں انہیں کتب سماویہ کہتے ہیں یعنی آسمان سے آئیں یہ سب اللہ کا کلام لوگوں کے نام تھا جو اللہ تعالی کی طرف سے اپنی مخلوق کے لیے محبت کی علامت تھی صرف محبت نہیں بلکہ رحمت تھی اور حجت تمام کرنے کے لیے کتب سماوی پر ایمان کی حقیقت ان کتب پر ایمان کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ ازل نے اپنے کلام خاص کو وہی کے ذریعے جن جن انبیاء کرام پر اتارا ہے میں ان کی تصدیق کرتا ہوں یعنی میں ان کو برحق جانتا ہوں ان پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اتارا ہے ان کو اور غیر متزلزل ایمان رکھتا ہوں قرآن مجید کا مطالبہ ہے کہ ان کتب پر ایمان لانا ہر مومن پر شرعی اعتبار سے واجب ہے اور جو نہیں مانتا وہ عزر قرآن اہل ایمان کی سب سے خارج ہے یعنی ہمارے عقیدے کا حصہ ہے یہ بھی اس ایمان کا حصہ ہے کہ ان کتب نے ایک دوسرے کے بعض احکام اور مسائل کی تنصیح کی ہے اور احکام تبدیل بھی کیے کے بعض احکام انجیل نے منسوخ کیے اسی طرح قرآن مجید کے نزول سے تورات اور انجیل کے بہت سے احکام منسوخ ہو گئے ناسخ و منسوخ کے بارے میں آپ قرآن مجید میں تفصیل سے پڑھتے ہیں مگر عقیدہ کسی بھی کتاب نے منسوخ یا تبدیل نہیں کیا نیز یہ بھی ایمان کا جزو ہے کہ اہل کتاب نے ان کتب سماویہ میں خود ہی تحریف کر ڈالی تھی لیکن یعنی یہ بھی ہماری ایمان کا حصہ ہے کہ اہل کتاب نے اپنی کتابوں میں تحریف کی تھی ان کے علماء نے خاص طور پر قرآن مجید نے اس تحریف اور تبدیلی کا تذکرہ مختلف مقامات پر کیا ہے اب ان کتب سماویہ کی تفصیل قرآن مجید جن کتب کے نام اور صحاف پر ذکر کرتا ہے ان کا مختصر تعارف درج ذیل ہے صحف ابراہیم یہ غالباً پہلی کتب ہے جو چند صفحات میں ابراہیم علیہ السلام پر اللہ تعالی نے نازل کی ان صحب میں ظاہر ہے ہدایت اور رہنمائی کی اور عقائد کی باتیں ہوں گی یہ صحیف مفقود ہیں یعنی ابن کا دنیا میں وجود نہیں ہے سچ کہ انہیں صحف ابراہیم کے طور پر چھاپا گیا ہو قرآن مجید نے ان میں موجود بعض دینی حقائق کے کچھ اشارے دیے ہیں مثلا آیات قد افلح من اسم بل اس کے مدرجہ ذیل آیا خیر میں فرمایا لف الصحف صحف ابراہیم وموسا یعنی یہ آیات اور جو ان کے اندر تعلیم ہے یہ قرآن مجید کے علاوہ کہاں پائی جاتی ہے پہلے صحیفوں میں ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام کی کتابوں میں آنی. یہ مقدس کتاب مس علیہ السلام پر نازل ہوئی یہ عبرانی لفظ ہے جس کا مطلب ہے تعلیم یا شریعت تورات ان الباح پر مشتمل تھی جو موسیٰ علیہ السلام کو کوہتور پر از مناجات عطا کی گئی تھی جب انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کلام کیا تھا مناجات کہتے سرگوشیوں کو, بات چیت کرنے کو. اس میں شرعی احکام تھے جو بنی اسرائیل کے لیے خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے تھے. کچھ احکام کے نمونے قرآن مجید میں مذکور ہیں 45. اور ہم نے یہودیوں کے ذمے تورات میں یہ بات مقرر کر دی تھی کہ جان کے بدلے جان اور آنکھ کے بدلے آنکھ اور ناک کے بدلے ناک اور کان کے بدلے کان اور دانت کے بدلے دانت اور خاص زخموں کا بھی بدلہ ہے کہ جو شخص اس کو معاف کر دے تو اس کے لئے کفارہ ہے یعنی yani یہ اسلامی شریعت کا یہ قانون جو ہے قانون قحساس یہ تورات کے اندر اس شکل میں موجود ہے جس کی قرآن نے تصدیق کی زبور سریانی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے مکتوب یعنی لکھی ہوئی چیز یہ پاک کلام داؤد علیہ السلام پر نازل ہوا اس میں مناجات تھی اور کچھ احکامات بھی تھے ارشاد باری تعالی ہے ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عباد الصالحون سورۃ الانبیاء 105 اور بیشک زبور میں ہم نے ذکر کے بعد یہ لکھا تھا کہ زمین کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے انجیل یہ یونانی لفظ ہے جس کا معنی ہے خوشخبری یہ وہ کلام پاک ہے جو اللہ تعالیٰ نے عیسی ابن مریم پر اتارا جس میں ہدایت تھی نور تھا تورات کی تصدیق تھی اور خدا ترس لوگوں کے لیے نصیحت کی باتیں تھی شرعی احکام کے علاوہ اس میں آپ کی رسالت اور آپ کی اور صحابہ کرام کی صفات محمودہ کا بھی ذکر تھا یعنی انجیل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ذکر موجود تھا اور اس ذکر کا تذکرہ کس آیت میں ہوتا ہے قرآن مجید کی صورت نمبر وہ ابقال عی سبن اسرائیل رسول اللہ مصدقا لما من التورات تو عیسی علیہ السلام نے کیا کیا تو کی کی احمد اور واضح الفاظ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشخبری دیم هذا نات کالوح تو بنی اسرائیل نے ان کی بات مانی نہ اس کو جادو قرار دے دیا ارشاد باری تالا ہے فِي اب یہ بھی انجیل کا کوٹ ہے کزر جترٹی 29 اور ان کی مثال انجیل میں ایک کھیتی کی طرح ہے ان کن کی صحابۂ کرام کی جس نے اپنی کومپل نکالی جسے بیج سے سب سے پہلے جو چیز نکلتی پھر اسے مضبوط کیا اور وہ موٹی ہو گئی پھر اپنے تنے پر کھڑی ہو گئی کسانوں کو خوش کرتی ہے تاکہ کفار ان کی وجہ سے غزبناک ہو تو یہ چند دلائل ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ پچھلی کتابوں میں جو کچھ تھا وہ قرآن مجید کے اندر بھی ان میں سے جو اہم حصے تھے یا جس چیز کو اللہ نے محفوظ کرنا تھا وہ قرآن مجید میں محفوظ کر دیا اس لیے پچھلی کتابیں منسوخ ہیں اور ہمارے لیے حجت کیا ہے وہی حکم جو قرآن مجید کے اندر موجود ہے القرآن قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے اس کے اور کون سے نام ہیں قرآن مجید کے کچھ اور نام بتائیے انور ادب الشفا الفرقان الہدا اور الکتاب کتنی محبت ہے قرآن سے بہت جس سے محبت ہوتی ہے اس کے نام بھی آتے ہیں سب سے پہلے تو اس کو الکتاب کہتے ہیں ذالک الکتاب الکتاب الفرقان الہدہ الشفا الذکر النور البیان الروح الرحمہ رحمہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے یہ ایک ایسی میزان ہے جس کے ذریعے سے آسمانی کتابوں کی تحریف شدہ اور صحیح حصوں کا علم ہوتا ہے یعنی یہ معیار ہے میزان ہے قرآن مجید پر ایمان لانا اور اسے اللہ کا کلام جاننا ایمانیات میں سے ہے اللہ تعالی کا فرمان ہے ول کتاب من قبل اہل ایمان اللہ پر اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جو اللہ نے اپنے رسول پر اتاری اور اس کتاب پر جو پہلے نازل کی گئی ایمان لے آؤ ارشاد بہت اہم چیز ہے عَلَيْهِ سورة المائدہ 48 اور ہم نے آپ کی طرف حق کے ساتھ کتاب کو نازل کیا جو اپنے سے قبل کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے اور ان پر نگران ہے قرآن کیا ہے کن پر پچھلی کتابوں پر یعنی اس کے ذریعے چیک ہوگا قرآن چیک کرے گا پچھلی کتابوں میں سے کیا صحیح ہے اور کیا نہیں قرآن کا مانا کیا ہے قرآن کا مادہ کیا روٹ کیا ہے قرآن، حمزہ، قرآن. کیا مطلب ہوتا ہے قرآن فعلان کے وزن پر کون سا سیکھا ہے ہم. ٹھیک ہے قرآن لفظ قرآن سے مبالغہ کا سیکھا جس کا مطلب ہے بہت زیادہ بار بار پڑھی جانے والی کتاب یہ ایسا کلام ہے جسے اللہ نے اپنے الفاظ اور معنی دونوں کے ساتھ جبریل علیہ السلام، محمد اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم پر بتدری جتارہ. یہ کلام موجزہ ہے آپ کی وفات کے وقت یہ مکمل تھا اور مسلمانوں کے پاس محفوظ تھا اس میں کسی چیز کی کمی یا زیادتی نہیں کی گئی اس اعتبار سے قرآن مجید کو ماننا حقیقی ایمان ہے قرآن مجید کے نزول کے ساتھ ہی اس کو کلام اللہ ماننے سے مشرقین مکہ نے انکار کر دیا اس کو اللہ کا کلام نہیں مانتے تھے کیا کہتے تھے کہ کوئی شیطان لے کے اترتا ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کو گھڑ لیا ان کا خیال تھا کہ اس کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گھڑ لیا ہے یا کچھ دوسرے لوگ موجود ہیں جو آپ کو سکھاتے ہیں ان کی ان باتوں کا جواب قرآن مجید وضاحت سے دیا اور انہیں چیلنج بھی کیا کہ اگر اسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنایا تو تم بھی اس جیسی ایک قائد بنا لاؤ. مگر وہ افسر لارب ہونے کے باوجود اس سے عاز تھے اور یہی ثبوت تھا قرآن کے کلام اللہ ہونے کا چیلنج کیا نا قرآن نے خود کہا الناس والحجاره البقراسو رین اب قرآن مجید کے کچھ خصائص قرآن مجید اپنے ادبی اسلوب کے لحاظ سے بھی حسن جمال کا شاندار مرقع ہے یہ مقدس کتاب قانون سازی کے میدان میں بھی مراج کمال کو پہنچی ہوئی اللہ سے متعلق اور امور غیبیہ کے سلسلے میں ایسی باتیں بیان کرتی ہے جن کو انسان نہ جانتا ہو اور نہ ہی اپنے عقل کے ذریعے دریافت کر سکتا ہو انسانی شخصیت پر تحقیق کرنے والا ایک سائنسدان پرانے مجید کی آئے بنانا قادری القیامہ ہم تو ان کی انگلیوں کے پور پور تک ٹھیک بنا دینے پر قادر ہیں یہ سن کر مسلمان ہو گیا کیونکہ یہ اب انکشاف ہو چکا ہے کہ انگلیوں کے پوروں پر موجود مخصوص نشانات یعنی فنگر پرنٹس اللہ تعالیٰ کا ایسا موجہ ہے کہ روح زمین پر کوئی دو شخص ایسے نہ ملیں گے جن کے یہ نشانات ایک جیسے ہوں یا بہت ملتے جلتے ہوں. پندرہ سال قبل اس کی خبر کس نے دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو کسی مدرس سے کالج یا کسی یونیورسٹی سے سرحد یافتہ نہ تھے نہ ہی مکہ کا ماحول کسی بھی اعتبار سے علمی تھا ماننا پڑتا ہے کہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے نہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی قرآن مجید میں جا بجا اللہ تعالیٰ نے اس کتاب ہدایت کے لیے کلام اللہ کا لفظ استعمال کیافتحین چاہتے ہیں کہ اللہ کے کلام کو بدل دارے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ پیغمبروں میں سے ہر پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے مجزاد دیے جن کو دیکھ کر لوگ ایمان لائے اور مجھ کو جو مرجا آتا ہوا وہ قرآن ہے بخاری باب تاریخ میں چند مثالیں ملتی ہیں جب اس چیلنج کو قبول کر کے جواب دینے کی کوشش کی گئی یعنی کچھ ایسے لوگ جنہوں نے یہ چیلنج قبول کیا اور کہا کہ ہاں ہم اس کے مقابلے میں کچھ لاتے ہیں تو پھر ان کا حال کیا یہ وہ کس انجام کو پہنچے یا نتیجہ کیا نکلا سب سے پہلا واقعہ لبید بن ربیہ کا ہے جو عربوں میں اپنے قوت کلام اور تیزی طبع کا یہ مشہور تھا یہ جو سبا معلقات ہیں نا ان میں سے اس کا بھی ایک معلقہ تھا معلقہ وہ پوئٹری ہوتی تھی جسے سونے کے پانی سے لکھ کر کعبہ پر لٹکا دیا جاتا تھا اور سال بھر جو زائرین آتے تھے وہ اس کو پڑھتے رہتے یاد کر لیتے اور واپس جا کر اپنے اپنے علاقوں میں اس کو رواج دیتے اور اس طرح کعبہ سے جو چیز وہ سیکھ کر جاتے وہ پورے عرب میں پھیل جاتی تھی یعنی کعبہ ایک طرح سے کمیونیکیشن کا بھی وہ زبردست ذریعہ تھا اس نے جواب میں ایک نظم لکھی جو کعبہ کے دروازے پر آویزاں کی گئی اور یہ ایک ایسا اعزاز تھا جو صرف کسی اعلیٰ ترین شخص کو ہی ملتا تھا یہ اصل میں ان کا ایک طریقہ تھا شعراء کا ان کو جو مشہور ان کے ان کو کہتے ہیں فحول الشعراء یعنی کہ جو ہے یہ فہل کی جمع فہل کہتے ہیں موٹے تازے پلے بیل کو یعنی اسٹرانگ تو شورا میں سے جو بہت ہی اسٹرانگ قسم کے تھے ان کے لیے لفظ استعمال ہوا تو یہ سات یا زیادہ زیادہ ان کو کے دس تک لے کے جایا جاتے پوری عرب پوئٹری میں بس یہی تھے جن کا کلام لٹکایا گیا تھا ہر ایک اس پائے کو نہیں پہنچتا تھا تو اس کا بھی جو معلقہ تھا معلقہ اس کو کہتے بھی سرے کہ وہ لٹکایا جانے والا کلام اس واقعے کے بعد جلدی کسی مسلمان نے قرآن کی ایک صورت لکھ کر اس کے قریب آویزاں کر دی لبید جو اس تک ایمان نہیں لائے تھے جب اگلے روز کابو کے دروازے پر آئے سورت کو پڑھا تو ابتدائی فکروں کے بعد ہی وہ غیر معمولی طور پر متاثر ہوئے اور اعلان کیا کہ بلا شبہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں اور میں اس پر ایمان لاتا ہوں حتیٰ کہ عرب کا یہ مشہور شاعر قرآن کے ادب سے اس قدر متاثر ہوا کہ اس نے شاعری چھوڑ دی بعد میں ایک مرتبہ حضرت عمر نے اس سے اشعار کی فرمائش کی تو اس نے جواب دیا جب خدا نے مجھے سورت البقرا اور عال عمران جیسا کلام دیا تب شعر کہنا میرے لیے نہیں اس میں آپ دیکھیے کہ کہتے کہ سورت ال لگائی گئی تھی انتہنا کل کا, کا ون ہر شان تو اس چوتھا بس ایک جملہ آگے یہ لکھ دیا تھا کہ ماہدا کلام البشر یہ کسی انسان کا کلام نہیں جیسے جادوگر کیوں ایمان لے آئے تھے کیونکہ انہیں پتا تھا جادو کس چیز کا نام ہے تو شاعر نے یہ کیوں کہا کیونکہ اسے تھا شاعری کی حقیقت کیا ہے تو جو کہتے صاحب البیتی ادرا بما ہی صاحب خانہ کو زیادہ پتا ہو کہ گھر میں کیا کیا چیز رکھی اس کو زیادہ پتا ہوتا ہے اندر کے حالات وہ زیادہ جانتا ہے مثلا کوئی شخص باہر سے کئی وزٹ کرنے کے لیے آتا ہے تو, تو اوپر اوپر کی ظاہری چیزیں دیکھ کر بہت خوش ہو جاتا ہے متاثر ہوتا بازو کا گھر والوں کے اپنے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہوتا وہ سب کچھ مہمان کے آگے رکھ دیتے ہیں تو مہمان کیا تاثر لے کے جاتا ہے بہت مالدار حالانکہ معلوم نے, انہوں نے کس طرح پیٹ کاٹ کے اپنے بچوں کو بھوکا رکھ کے دوسرے کو کچھ کھلایا تو وہ تو صرف ظاہریت کو دیکھتا ہے لیکن اصل کس کو پتا ہے کہ گھر میں کیا ہے اور کیا نہیں یعنی جو گھر میں رہتا ہے اس کو پتا ہے ٹھیک ہے تو اسی طرح شاعری کیا چیز ہے وہ شاعروں کو ہی پتا ہے کہ شاعری کیسی چیز ہوتی کیا حقیقت ہے اس کی تو اب اگر ایک شاعر اٹھ کے یہ کہہ دے کہ یہ انسان کا کلام نہیں تو اس کی بات زیادہ ویلویبل ہے میری اور آپ کی بات سے کیوں کیونکہ ہمیں تو شاعری کا پتہ نہیں ہمارا اوپینئن تو کوئی حقیقت نہیں رکھتا کوئی کہہ سکتا کہ آپ کون ہیں یہ بات کرنے والے بات ایک ہی ہوتی ہے لیکن کہنے والے کی علم اور تجربے کی بنا پر اس کا وزن فرق ہو جاتا ہے اب کوئی سائنس کی بات عام شخص کرے وہ بس ایک انفارمیشن ہے جو دہرا رہا ہے لیکن اگر ایک سائنٹسٹ بات کرتا ہے تو اس کی بات یا اس کا اقرار یا اس کا دعوی مختلف ہوتا ہے تو اس نے جب ہتھیار ڈال دیے اور شاعری چھوڑ دی تو یہ ایک بہت بڑی دلیل تھی قرآن کے کتاب اللہ ہونے کی یا کلام اللہ ہونے کی واقعہ یہ ہے کہ منکرین مذہب کی ایک جماعت نے یہ دیکھ کر کہ قرآن لوگوں کو بڑی شدت سے متاثر کر رہا ہے یہ طے کیا کہ اس کے جواب میں کتاب تیار کی جائے انہوں نے اس مقصد کے لیے ابن المقفع سات سو کی وفات ہوئی ہے اس سے رجوع کیا جو زمانے کا ایک زبردست عالم بے مثال ادیب اور غیر معمولی ذہین آدمی تھا ابن المقفا کو اپنے اوپر اتنا اعتماد تھا کہ وہ راضی بھی ہو گیا اس نے کہا کہ میں ایک سال میں یہ کام کر دوں گا البتہ اس نے یہ شرط لگائی کہ اس پوری مدت میں اس کی تمام ضروریات کا مکمل انتظام ہونا چاہیے پوری طرح اس کو فیسلیٹیٹ کیا جائے یعنی اس کے سارے مطالبے مانے جائیں تاکہ وہ کامل یکسوئی کے ساتھ اپنے ذہن کو اپنے کلام میں مرکوز رکھے یعنی کچھ لکھ سکے پروڈیوس کر سکے نصف مدد گزری چھ مہینے گزرے تو اس کے نے یہ جاننا چاہا کہ اب تک کیا کام ہوا ہے وہ جب اس کے پاس گئے تو انہوں نے اس کے حال میں پایا کہ وہ بیٹھا ہوا ہے قلم اس کے ہاتھ میں گہرے مطالعے میں مستغرک ہے اس مشہور عرانی ادیب کے سامنے ایک سادہ کاغذ پڑا ہوا ہے. اس کے نشست کے پاس لکھ لکھ کر پھاڑے ہوئے کاغذوں کا امبار ہے اور اس طرح سارے کمرے میں کاغذات کا ڈھیر لگا ہوا ہے اس انتہائی قابل اور فسیح لسان شخص نے اپنی بہترین قبط صرف کر کے قرآن کا جواب لکھنے کی کوشش کی مگر وہ بری طرح ناکام رہا اس نے پریشانی کے عالم میں اعتراف کیا کہ صرف ایک فقرا لکھنے کی جد و جہد میں اس کو چھ ماہ گزر گئے مگر وہ لکھ نہ سکا چنانچہ امید اور شرمندہ ہو کر وہ اس خدمت سے دستبردار ہو گیا مذہب اور جدید چیلنج ازمولانا وحید الدین خان انہوں نے یہ واقعہ کوٹ کیا چند باتیں اوور آل کتابوں کے بارے میں اور آپ سے کرتی ہوں پھر اس کے بعد کیونکہ یہ ٹاپک بدل رہا ہے یعنی خلق قرآن کا معاملہ ایک اور طرف چلا جائے گا اس سے پہلے ایمان پر ہم تھوڑی سی بات مزید کرتے ہیں دیکھیے جب ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں پڑھتے ہیں نا یا انبیاء کے بارے میں پڑھتے ہیں کسی کے بارے میں بھی تو بازو کے شیطان ہمارے دل میں بسوں سے ڈالتا ہے کہ پتا نہیں یہ ٹھیک ہے بھی یا نہیں کون جانتا ہے کس نے دیکھا کس نے سنا ٹھیک ہے ہم نے نہیں دیکھا ہم نے نہیں وہی سنی کہ کس وقت جبریل کیا کہہ رہے تھے چھتہ کے جو صحابہ پاس تھے وہ یہ تو دیکھتے تھے کہ آپ کی کیفیت بدل گئی لیکن جبریل کو تو نہیں دیکھتے تھے تو کسی بھی چیز کو ثابت کرنے کے لیے جو مشہور ذرائع بتائے جاتے ہیں ان میں سے تو کوئی ذریعہ نہیں ہمارے پاس یہ ٹیسٹ کرنے کے لیے کہ یہ سب کچھ جو کہا جا رہا ہے یہ سچ ہے ان ساری باتوں کو اگر صرف ایک نقطے پر آپ جمع کر دیں تو بہت سے سوالوں کا جواب مل جائے گا کوئی بھی بات چھوٹی ہو یا بڑی اگر بتانے والے پر آپ کا اعتماد ہے تو بات سمجھنا آسان ہو جاتی اور اگر اس پر اعتماد نہیں تو اس کی ہر بات کے جواب میں آپ کو ایک اور بڑی حجت لے آ سکتے اور بحث و مباحثے کا اینڈ لیس سلسلہ شروع ہو جاتا ہے جس کے نتیجے میں کبھی کچھ ہاتھ نہیں آتا ہمیں ایمان لانے کے لیے کہا کیوں گیا ہے سب سے پہلے اللہ پر ایمان رسولوں پر فرشتوں پر کتابوں پر کتب پر ایمان لانے کی ضرورت کیا ہے تاکہ اس کے اندر جو کچھ کہا گیا ہے پھر اس میں سے ہر بات کو الگ الگ فیلڈ ٹیسٹ نہ کرنا پڑے کیونکہ اگر آپ اس چکر میں پڑھ گئے کہ ہر آیت کو الگ سے اس کو ثابت کرنے کی کوشش کرے تو یہ ممکن نہیں ہے تو اس لیے کتاب پر مجموعی طور پر آپ کو ایمان لانا ضروری ہے کہ اللہ کا کلام ہے اگر یہ بات آپ مان جائیں تو پھر کتاب کھلی آپ کے سامنے اور اس کی کوئی بھی بات اور دلیل آپ کر سکتے ہیں تو عقیدہ اسی چیز کا نام ہے نا کہ جن چیزوں پر ہمیں ایمان لانا ہے نہ رہے غیب پر ایمان رکھتے اور غیب وہ چیزیں ہیں جو ہماری فائیو سینس سے باہر ہیں اور غیب پر کیسے ایمان رکھیں دیکھا ہی نہیں جو سنا ہی نہیں چھو ہی نہیں سکتے کچھ تجربہ ہی نہیں کر سکتے یعنی جو بھی فیزیکل مینز ہیں اس میں سے تو کوئی اختیار ہی نہیں کر سکتے لیکن یہ بات تو ماننی پڑے گی کہ بہت ساری چیزیں ان پانچ ٹیسٹنگ ٹولز کے اندر آتی ہی نہیں جس کو میٹا فزکس کا نام دے دیا گیا یا غیب کا نام دے دیا گیا یا کوئی بھی اور نام بہرحال ان چیزوں کی اپنی ایک حیثیت حقیقت وجود ہے جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا وہ ایک الگ فیکٹر ہے جو بہت سارے کلکولیشنز کو فیل کر دیتا ہے اب اس کو کیسے پروف کریں کہ وہ بھی ہے اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان سب چیزوں کی حقیقت جاننے کے لیے وہ ہیں یا نہیں ہم کسی اور طریقے سے نہیں جان سکتے سوائے اس کے کہ وہی کے ذریعے ہمیں پتہ چلے قرآن کے ذریعے وہی کا مانا قرآن قرآن کے ذریعے ہمیں پتہ چلے کہ ہیں یا نہیں اگر وہ کہتا ہے تو ہم مانتے ہیں اگر وہ کہتا ہے نہیں تو ہم نہیں مانتے بہت ساری چیزیں دوسری چیز ہے رسول کچھ چیزیں کتاب میں لکھ دی گئی کچھ کتاب میں لکھی نہیں گئی رسول کے ذریعے ہمیں بتائیں گے وہ بھی ہمارا ایک امتحان ہوا ایمان بالغائب کا کہ رسول پر ایمان یا ان کی صداقت پر یا ان کی سچائی پر ایمان ہے یا نہیں ٹھیک ہے تو یہ ایک واحد ذریعہ ہے واحد کہ جس کو اگر ہم یاد رکھے تو ہر وسوسے کا جواب ہم خود دے سکتے ہیں. اور وہ کیا ہے کہ چودہ سا سال سے اس کتاب کا کوئی جواب نہیں لا سکا اللہ تعالی نے جو چیلنج کیا وہ ان کن تم فی رہی بن کسی بھی قسم کا اگر تمہیں شک ہے کہ یہ کتاب سچی نہیں ہے یا اللہ کی طرف سے نہیں ہے یا پیغمبر نے خود ہی لکھ لی ہے یا وہی کے ذریعے نہیں آئی تو پھر تم اس کو صرف ہاں یہ یا شک سے نہیں جواب دو فا تو بصورت مِسْلِ اگر یہ مخلوق ہے تخلیق ہے کسی انسان نے بنائی ہے تو تم بھی انسان ہو تم بھی بنا لاؤ اکیلے نہیں سارے کٹھے کر لو ودو شہدا کم مندون کیونکہ تو اللہ کا کلام ہے لہذا اللہ کو چھوڑ کر باقی سب کو اکٹھا کر لو پیغمبر کو بھی ساتھ میں لا لو اور بھی جس کو جنات کو شیاتین کو انسانوں کو شعراء ادیبوں سائنٹسٹ جس جس مرضی کو شامل کر لو جس کو بھی سمجھتے ہو جو تمہارا سپورٹر ہے ودو شہدا کم اللہ چودہ سو سال سے چیلنج موجود ہے لا سکو ولن تفلو پہلی بتا دے لا سکتے بھی نہیں ہیں و آخر سب بھی جمع جو تو نہیں لا سکتے اگر تم نہ لا سکو تو پھر سرینڈر کرو سر تسلیم خم کرو کہ ہم ایمان لاتے ہیں ہم غیب پر ایمان لاتے ہیں کیونکہ اس کے سوا کوئی آ ہی نہیں اور اس پر ایمان لاتے ہیں کہ پھر یہ اللہ ہی کا کلام ہے اور اللہ ہی نے بھیجا ہے چاہے وہ ذریعہ ہم کو نظر آتا یا نہیں لیکن یہ کتاب خود گواہی دے رہی ہے کہ میں کسی انسان کی لکھی ہوئی نہیں ہوں مخلوق نہیں ہوں کریشن نہیں ہوں خالق کا کلام ہوں یہی سب وہ مشہور فتنہ کھڑا ہوا تھا نا جو خلق کے قرآن کا آگے اس کے بارے میں پڑھیں گے ہم انشاءاللہ کہ قرآن کو مخلوق کیوں نہیں ماننا چاہیے تو بات یہ ہے کہ اس آیت کو ہمیشہ اپنی دو آنکھوں کے سامنے رکھے اور ہر شک اور کا مقابلہ اس سے کریں ٹھیک ہے اگر مجھے شک ہے کہ اللہ کا نئی کلام تو میں بھی ذرا کچھ لکھ کے دکھاؤں جیسا بڑے بڑے ادیب شاعر سب ہار گئے کچھ لوگوں نے کوشش بھی کی اور لکھا بھی کچھ کچھ مثلا ابن المقفہ لکھا الفیل ملفیل وما دراک ملفیل لہو خرطوم طویل و ضم القصیر کچھ ایسے لکھا کہ اس کی سون لمبی ہے اور اس کی دم چھوٹی ہے اور عام طور پہ جانوروں کے پیچھے لمبا ہوتا ہے نا آگے چھوٹا ہوتا ہے ناک تو اس کا ناگ لمبا اور دم چوٹی ہے یعنی بڑی عجیب چیز ہے یہ اب اس نے کس چیز کی پیروٹی بنائی تھی یا کس چیز کو نقل کیا تھا القا ریا و مادرہ کا ملکار تو اسی طرح کی کچھ کوششیں کی بھی گئیں اور بھی پھر منڈک کے اوپر کچھ لکھا گیا اور وغیرہ وغیرہ لیکن کوئی چیز ادبی لحاظ سے معنی کے لحاظ سے گہرائی کے اعتبار سے قرآن کے کسی طور پر بھی مقابلے میں نہیں تھی اور یہاں ایک مثال جو دی گئی اس طرح کی اور مثالیں بھی ہیں کہ اللہ سبحانہ و نے کچھ کچھ بس جھلکیاں دکھائی ہیں بہت زیادہ بھی نہیں جھلکیاں دکھائی ہیں کچھ ایسی باتوں کی کہ آئندہ آنے والے وقتوں کے لیے لوگوں کے پاس ایمان لانے کے لیے کوئی نہ کوئی چیز رہے کہ ان کے ایمان تازہ ہوتے رہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا سنوری ہم آیا تنا فل آفا قوفی انفسم نہ الحق ہم ضرور اپنی نشانیاں دکھائیں گے ان کو آفاق میں کائنات میں وفی انف اور ان کے اپنے نفسوں کے اندر جیسے اس روز آپ نے پریزنٹیشن میں چند جھلکیاں دیکھی تھی نا وہ بعد میں سوچ رہی تھی وہ جو خون کے ذرات دوڑ رہے تھے نا تو مجھے وہ حدیث یاد آ رہی تھی کہ جیسے جسم میں خون دوڑتا ہے نا تو باقاعدہ سیل کی جیسے دوڑ لگی ہوئی تھی دوڑنے والی کیفیت مطلب کہ خون تو جاری ہو رہا ہوتا ہے نا سرکولیشن ہم عام طور پہ بولتے ہیں اردو میں کہتے ہیں خون دوڑتا لیکن ہمیں اس کی حقیقت تو نہیں پتا دوڑتا کیسے تو بہرحال وہ دن تھوڑی سی جلکی کی آپ نے دیکھی کہ کیسے دوڑ رہا ہوتا ہے نا تو باقی چیزیں بھی کہ یہ کسی انسان کی تو بنائی چیز ہے ہی نہیں اور اتنے اندھیرے کارخانے کے اندر خود سے خود تو نہیں کچھ بن سکتا بہرحال تو کتابوں پر ایمان جو ہے یہ باقی جتنے بھی دلائل ہم نے پڑھے اللہ تعالی کی توحید کے بارے میں یا آخرت کے بارے میں پڑھیں گے جس کا تعلق سراسر غیب سے یا اور بھی جو چیزیں جیسے وسیلہ کے بارے میں دیگر چیزوں کے مردوں سے جا کے کچھ مانگنا چاہیے یا نہیں وہ سنتے ہیں یا نہیں ان ساری چیزوں کے بارے میں ہمیں دلائل کہاں سے لانے اپنی عقل سے نہیں لانے خوابوں سے نہیں جاننے کی کوشش کرنی بلکہ کتاب سے لانا ہے اور جو کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ٹھیک ہے کیونکہ وہ بھی صادق کو امین تھے تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں کتابوں پر ایمان کیوں لانا چاہیے اس کی کیا ضرورت ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ ایمان لانے کا مطلب کیا ہے کیا مطلب ہے کہ یہ کتابیں اللہ ہی کی طرف سے ہیں اس میں کوئی شک ہی نہیں ذالک الکتاب لا رہی بفی اس کا ایک معنی کیا, کیا جاتا ہے کہ انہو منزل من اللہ کہ وہ اللہ کی طرف سے اتاری گئی ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کی طرف سے آئیے اس میں کوئی شک ہی نہیں کیونکہ اگر یہ شک نکلے گا تو پھر آگے ہدایت ملے گی نا تبھی اس سے فائدہ اٹھائیں گے اور اگر یہی شک رہا کہ پتہ نہیں اللہ کی ہے بھی کہ نہیں تو پھر تو سب کچھ ہی گیا سب کچھ بہ گیا تو ایمان لانے کا پہلا مطلب کیا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے برحق نازل ہوئی ہیں یہ ساری کتاب ہے اللہ نے بھیجی ہیں اور بالکل برحق ہے حضرت انس کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کے لحاظ سے سب سے زیادہ تاجب و انگیز مخلوق کون سی ہے, کن مخلوق کون ہے؟ صحابہ نے, کہا فرشتے؟ آپ نے فرشتوں کو کیا ہے کہ وہ ایمان نہ لائیں کیونکہ سارے حقائق ان کے سامنے ہوتے ہیں وہ تو وہ کچھ دیکھتے ہیں جو ہم بھی نہیں دیکھتے انہوں نے کہا پھر انبیاء ہوں گے آپ نے فرمایا انبیاء کی طرف تو وہی کی جاتی ہے وہ کیوں نہیں مانیں گے انہوں نے کہا پھر صحابہ ہوں گے فرمایا صحابہ تو کے ساتھ ہوتے ہیں انہیں ایمان قبول کرنے میں کیا مشکل ہے انہوں نے پیغمبر کو دیکھا وہ ساری چیزیں ان کے سامنے ہو رہی تھی پر دراصل ایمان کے لحاظ سے سب سے زیادہ تاجو بنگیز وہ لوگ ہیں جو تمہارے بعد آئیں گے ہم لوگ وہ وہی الہی کو کتاب کی صورت میں پائیں گے لکھے وہ اپنے سامنے پائیں گے لیکن وہ اس پر ایمان لائیں گے اور اس کی پیروی کریں گے فالو بھی کریں گے اس کو سچا مانیں گے تو یہی وہ لوگ ہیں جن کا ایمان قابل تعجب ہے حیران کن ہے پوری مخلوق میں سے تو کتنی بڑی خوشخبری یعنی یہ ایمان اس کا جو مقام ہے یہ بہت بڑا ہے جب آپ کو کوئی پروف مل جاتا ہے جب آپ کو کوئی ایسی دلیل مل جاتی ہے جو آپ کو قائل کر دے وہ ایک اور چیز ہوتی ہے اور جب ایک کتاب کو پڑھ کر آپ ایمان لے آتے ہیں کہ یہ سچ لکھا ہے جو کچھ اس کے اندر ہے تو یہ اس ایمان کا بہت بڑا وزن ہے بہت بڑی قیمت ہے بہت بڑا اجر ہے اور اس کا نہ ہونا بہت بڑا خسارہ ہے بہت سے لوگوں کو ایسی چیزیں بتائی بھی جائے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ کافی نہیں قرآن میں لکھا ہوا کیا ہم اس وقت ہی مان لائیں جب کوئی ہے بات ثابت ہوئی ہے یا نہیں کیونکہ سائنٹسٹ تو کچھ دن کے بعد یہ کہے گا کہ نہیں یہ درست نہیں تو پھر کیا ہم قرآن کو جھٹلا دیں گے تو ہمارا ایمان سائنس کا محتاج نہیں ہے کسی بھی چیز کا محتاج نہیں کہ کوئی پروو کرے تو پرو کسی نے کر دیا تو پھر آپ اس پہ ایمان لا رہے قرآن پہ نہیں لا رہے دوسری چیز کتابوں پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے کہ جن کتابوں کا نام ہم جانتے ہیں ان کے نام کے ساتھ ایمان لانا جیسے قرآن طورات انجیل زبور اور جن کا نام نہیں جانتے ان پر مجملن ایمان لانا بما انزل الیک کا وما انزل من قبلک تو ماں جو ہے یہ اجمالی طور پر سب کتابوں کو شامل ہو گیا سب کتب پر جو پہلے آئی ان پر ایمان لا ہیں سب کتب پر ساری وہی پر تو صرف یہ نہیں کہنا کافی کہ میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا اس پر ایمان لاتے نہیں یہ کہنا ضروری ہے کہ ہم قرآن پر ایمان لائے ہیں اس کے نام کے ساتھ تیسری چیز ان کی صحیح خبروں کی تصدیق کرنا جیسے قرآن کی خبریں یا ان کتابوں کی خبریں جن میں تبدیلی اور تحریر واقع نہیں ہوئی انہوں جو پیشن گوئیاں وغیرہ یا ماضی کی خبریں یا مستقبل کی خبریں دونوں طرح کی خبریں ماضی کی کون سی خبریں پچھلی قوموں کے واقعات قصص اور مستقبل کی آخرت کے بارے میں انجام کے بارے میں یہ ایمان کا حصہ ہے کہ جو ان کے تم نے بتایا وہ سب صحیح پھر چوتھی چیز ان کتابوں میں جو چیزیں منسوخ نہیں ہوئیں پچھلی کتابوں میں ان پر عمل کرنا ان پہ راضی رہنا ان کو تسلیم کرنا خا ہم اس کی حکمت کو سمجھ پائیں یا نہ سمجھ پائیں اور یہ کہ قرآن کریم کے آنے پر باقی تمام کتب منسوخ ہو چکی ہیں. مثلا اگر کوئی چیز پچھلی کتابوں میں بھی اور قرآن مجید میں بھی ہے تو جب ہم ایمان لائیں گے عمل کریں گے تو وہ سب پر عمل کا ایک طرح سے اجر مل جائے گا لیکن اگر کوئی چیز قرآن مجید میں اور پچھلی کتابوں میں نہیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا اور اگر کوئی چیز پچھلی کتابوں میں ہے لیکن قران کے موضوع سے ٹکراتی نہیں تو اس سے بھی ایک سبق لینے میں کوئی حرج نہیں لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اصل ویلیو کس حکم کو دیں گے جو قران کے اندر وہ انزلنا الیکل کتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه سورۃ المائدہ 48 اور ہم نے آپ پر سچی کتاب نازل کی ہے جو اپنے سے پہلی کتب کی تصدیق کرتی ہے اور اس کی نگران بھی ہے تو محمن کا مطلب کیا ہوتا ہے حاکم علیہ یعنی پچھلی کتابوں میں جو احکام ہیں ان میں سے کسی پر بھی عمل کرنا جائزہ مگر دو شرطوں کے ساتھ نمبر ایک وہ صحیح ہو نمبر دو وہ قرآن کی تائید کرتا ہو تو فیصلہ کون کرے گا حاکم کون ہوگا قرآن کتابیں نازل کرنے کا مقصد کیا تھا ہر دور میں تاکہ لوگوں کو ہدایت ملے کس چیز کی ہدایت ملے یعنی انسان کو کیوں پیدا کیا گیا اور جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا وہ مقصد پورا کیسے کرنا ہے کس کے لیے پیدا کیا عبادت تو عبادت کرنی کیسے یہ کون بتائے گا جس نے وہ بنایا اور جس نے مقصد بتایا تو وہ کیسے بتائے گا کتابوں میں ہی بتائے گا تو ساری کتابیں ایک مقصد کے لیے اتاری ہیں کہ لوگوں صرف اللہ کی عبادت کرو کسی اور کی نہیں م? اور جو کچھ عبادت کے ذمن میں کرو وہ انہی کے مطابق کرو اور یہ کتابیں انسان کے لیے روشنی کا کام دیتی اندھیروں سے نکالتی رہنمائی کرتی اور کتابوں پر ایمان جو ہے نا یہ ایمان کا حصہ ہے اگر کوئی کسی ایک کتاب کا بھی انکار کرتا ہے تو اس کا ایمان ناقص ہے یہ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کی جو تعریف کی ہے ان کی تعریف اس بنا پر بھی ہوئی کہ جو پیغامات ان کو دیے گئے وہ سارے کے سارے انہوں نے آگے پہنچا دی کتابوں میں سے کچھ بھی نہیں چھپایا عام طور پر یہ ہوتا ہے نا کہ ہمارے پاس تو چوائس ہوتی ہے نا کہ کس کو کتنی بات بتائیں اور نہ بھی بتائیں کبھی چپ رہے ہیں. پتہ بھی ہو تو نہیں کہتے پیغمبروں کے پاس یہ چوائس نہیں تھی چاہے جان کا بھی خطرہ ہو پھر بھی بتانی چاہے لوگ نا پسند کرے پھر بھی بتانی ولاؤ کرے حل مشرق ولاؤ کرے کافرون بتانی ہے وہ بات پہنچانی ہے کیسا بھی ریئیکشن سامنے آئے جس وقت اللہ کا حکم آج کہ اب یہ بتا دی جائے بات اس ان کو تو بتانی ہی بتانی اس پر ان کی تعریف بھی ہوئی ہے يبلغون رسالات اللہ وہ یکشؤ نہ صورت الحزاب تھرٹی نائن جو اللہ کے پیغام پہنچاتے ہیں اور اسی سے ڈرتے تھے اور اللہ کے سوا کسی اور سے نہیں ڈرتے اور یہ کہ اللہ نے خبر دی کہ پیغمبر اور مومنین ان کتابوں پر ایمان لاتے ہیں ہی بلون کل امن اب اللہ و ملائکتی وہ کتبی پیغمبر خود بھی ایمان لاتے ہیں اور جو ان کے ساتھی وہ بھی ایمان لاتے ہیں اللہ تعالی نے مومنوں کے علاوہ تمام پیغمبروں کو بھی حکم دیا کہ وہ کتابوں پر ایمان لائیں و ملا ابراہیم او اسماعیل او اسحاق اوقو اسباتی و وما اوتی اموسا و عیسا و ما نہ بئی نہم و نحو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ہم پچھلے پیغمبروں پر جو بھی نازل ہوا جو ان کو دیا گیا ان ضلع کے علاوہ اتیاؤ کا لفظ بھی ہے۔ اس سب پر ایمان رکھتے ہیں اور کسی کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے ہمیں اس بات کا بھی ایمان لانا ہے کہ جن قوموں کے پاس پیغمبر آئے اور انہوں نے پیغمبروں کی بات نہیں مانی تو پھر اللہ تعالیٰ کا ان پر عذاب آیا اور اس وجہ سے وہ ہلاک بھی ہوئی تو پھر ایمان کا حصہ کیا ہوگا کہ اگر کوئی شخص اللہ کے احکامات نہیں مانتا تو کیا ہو سکتا ہے یہ اس کے لیے سخت نقصان دہ چیز ہے یعنی ماننے کا مطلب صرف یہ نہیں کہ ہاں یہ کہیں کہ اللہ کی طرف سے آئی ہیں ماننے کا مطلب کیا ہے کہ جو یہ کہتی ہیں ان کو کرا بھی جائے امل سے تصدیق ایمان کا کیا مطلب ہے دوبارہ دہرائیے امل بلب کان یہ صرف اللہ پر ایمان لانے کے لیے کتابوں پر بھی ایمان لانے کے لیے کتابوں پر بھی اسی طرح ایمان لایا جائے گا ٹھیک ہے کیا کہ دل میں اس کا یقین ہوگا زبان سے اس کا اقرار ہوگا عمل سے اس کا اظہار ہوگا ایک اور چیز یہ ہے کہ سب کتب کا ایک ہی سورس ہے ان پر بھی ہمارا ایمان ہونا چاہیے اگرچہ معلوم ہے ہمیں لیکن پھر بھی الفلام اللہ من قبل الفرقان ٹھیک تو ان كفروا کفر الله اللہ لهم عذاب شدید و اللہ عزیزام یہ نہیں کہ انکار کر کے تو انسان چھٹ جائے گا جو انکار کرے گا اس کی پکڑ ہوگی جو شخص انکار کرتا ہے اس کا انجام کیا ہوتا ہے نمبر ایک ہلاکت اور نمبر دو دنیا میں وہ سیدھے راستے سے بہت دور نکل جاتا ہے فقد اللہ دل دلالم بیدا سورت النساء میں آتا 136 ون تھرٹی سکس وہ میب ہی وہ ہی وہ قد اللہ دلالم بیدا پیچھے تو ہم نے پڑھا نا کہ ایمان لانا ضروری ہے اور یہاں کیا ہے اگر نہیں لائے تو انجام کیا ہوگا سیدھے رستے سے بھٹک جائیں گے المستقیم کس سے ملتا ہے کتاب لا رہی بفی حدل المستقیم کے ذریعے اور اگر کوئی انکار کرتا ہے تو وہ سرات المستقیم پر چل ہی نہیں سکتا واضح تو ان تمام کتابوں کے اندر مشترک باتیں کچھ ہیں نمبر ایک کیا ہے کہ سب کا سور ایک ہے ٹھیک نمبر دو مقصد ایک ہے یعنی یہ کتابوں پر ایمان لانے کا حصہ ہے یہ چیز نمبر ایک کیا ہے سب کا سور ایک ہے نمبر دو مقصد ایک ہے کیا مقصد ہے انحبد اللہ ولقت فی فیق المت ارسول انت رسول کتب لے کے آتے ہیں نا اللہ کے رسالات پیغام میسجز لے کر آتے ہیں ان سب نے آ کے جو میسج دیا وہ کیا تھا اَنِ اللَّهَ وَجْتَلِبُ کہ اللہ کی عبادت کرو اور تعبوت سے بچو تیسری چیز یہ کہ تمام پیغمبروں کا ایک ہی عقیدہ تھا یہ ایمان کی جتنی بھی باتیں ہیں نا یہ سب میں مشترک تھی حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک کی رسالت پر ایمان کی بھی بات پچھلے پیغمبروں نے کی ہے یعنی ایسا نہیں کہ انہوں نے صرف اپنے اوپر ایمان لانے کی بات کی اپنے سے پچھلوں کی بلکہ آئندہ آنے والے پیغمبروں کی بھی بات ہوتی رہی اور خاص طور پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر عمومی قوایت جو ہیں وہ ساری کتابوں میں مشترک ہیں یعنی کچھ یونیورسل ریالٹیز ہیں یا ٹروثز ہیں جو سب کتابوں کے اندر مشترک ہیں وہ سب کو دیے گئے جن میں علم یونب بما صحف موسی و ابراہیم الذي وفا اللہ تذر واضر تن یہ بات ہر کتاب کے اندر ہے وہ اللہ سلیسان اللہ ماسا وہ تم میو جا جزا الفا یہ آیت یاد ہونی چاہیے سب کو کیونکہ یہ عقیدے کی بنیادی آیت ہے کیا اسے ان باتوں کی خبر نہیں پہنچی جو موسا علیہ السلام کے صحیفوں میں ہیں اور ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں بھی ہیں کیا باتیں ہیں وہ جو پچھلے صحیفوں میں ہیں اللہ تذرۃ تنظر اخرا کیا مطلب کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا وہ اللہ صلی اللہ انسان اللہ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے خود کوشش کی وہ انسایہ اور اس کی کوشش دیکھی بھی جائے گی یقینی طور پر انا پھر کیا ہوگا بس دیکھ کے رکھ دی جائے گی ویل ڈن نو تم جزا جزا الفا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا پوری پوری جزا بھی دی جائے گی ان آیات کو سامنے رکھ کر وسیلے کا کانسیپٹ مجھے سمجھائیے کہ بہت سے لوگ جو وسیلے کا معنی یہ لیتے ہیں کہ ہم دوسروں کے عمل کو قرب کا ذریعہ بناتے ہیں اللہ کے تو کیا یہ درست ہوگا بازو کو تو کہتے ہیں نا کہ نہیں وہ چکے ہم تو گناگار ہیں اور وہ نیک لوگ ہیں اس لیے ہم ان کے پاس جاتے ہیں جب وہ مر بھی جاتے ہیں بےچاروں کو وہاں بھی نہیں آرام سے سونے دیتے بولے رکھتے ہیں, جگائے رکھتے ہیں سنو سنو سنو سنو ذرا سوچیے تھوڑی دیر کے لیے کہ اگر آپ کے سر پہ کچھ چوبیس گھنٹے سوار رہے اور یہ کہے کہ سنو میری بات اور کرو میری دعا اللہ سے کیا حال ہو آپ کا تو مرنے کے بعد بھی ان کو نہیں چین دے رہے انہوں نے تو غلطی کر لی اتنا نیک بن کے لیکن ان کے نیک عمل کیا ہمارے لیے انہوں نے ہمارے لیے نمازیں پڑھ لی انہوں نے باقی اچھے کام ہمارے لیے کیے کہ ہم ان کے عمل کو وسیلہ بنا کے ان کی سیڑھی پر قدم رکھ کے اوپر چڑھیں اور خود کچھ نہ کریں یہ مانا وسیلے کا کیا لیتے ہیں مانا عام طور پہ ہمارے معاشرے میں وسیلے کا کیا مطلب لیا جاتا ہے وہ جو میں نے بات کی تھی نا کہ وہ کہتے ہیں جی سی ہو تو اوپر چڑھ سکتے ہیں تو سیڑھی کون سی ہو اپنے امال کی خود کچھ کرو دوسروں سے زیادہ زیادہ دعا کرا سکتے کس سے جو زندہ ہے مردہ کی تو اپنے لیے نہیں قبول ہوتی کسی اور کے لیے کیا ہوگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو حضرت صفیہ بنت عبد المطلب اپنی پھپی کو کیا کہا تھا اپنے لیے کچھ کر لو میرا نبی ہونا سلو مالی ما شئتم میرے مال میں سے جو لینا چاہتے لے لو مانگ لو مجھ سے لیکن اللہ کے ہاں میں تمہیں کام نہیں آؤں گا لَا انكم مِّنَ ان لا لَنَا اللہ وَلَكُمْ لنا اچھا تو سارے صحیفوں میں جو ایک بات کی گئی ہے جو کامن ہے سب میں وہ کیا ہے اللہ تازر تم گزرا اخرا وہ اللہ انسانی اللہ مساسا جزا سورت پھر تھرٹی نفس یہ بھی تمام آسمانی کتب کے ذریعے سب کے لیے لازم کیا گیا یہ کامن میسج ہے ساری آسمانی کتب کا سورت العلی قد افلاح من تزکا وذکر وزک رسم فصل بلط فرون الحیات دنیا واخرت خیروں ابقا ان نہ موسا جنرل بات کر دی گئی اور اسپیسیفکلی ابراہیم اور موسا علیہ السلام کے صحیفوں میں یہ بات ہے کیا نفس کو پاک کرنے کی ترغیب دینا یہ کامن میسجز ہیں توحید کا میسج کامن ہے خود کوشش کرنے کا تزکیہ نفس کا پھر ایک اور چیز ولاقت اور زبور میں ہم نے نصیحت کے بعد یہ لکھ دیا کہ زمین کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے تو پچھلی کتاب میں بھی یہ بات ہے اور ہماری کتاب میں بھی دوہرا دی گئی ہماری کتاب میں کس طرح دوہرائی گئی اور آنے مجید میں ولاقبۃ لکھ تخوا کے انجام پرہیزگار لوگوں کا ہی اچھا ہوتا ہے یعنی جن کے اندر اللہ کا تخوا ہوتا ہے ان کا انجام اچھا ہی اچھا ہے دھرم سب کو اپنی عاقبت کی فکر ہوتی ہے نا کہ اللہ ہمارا انجام اچھا کرنا ہوتی ہے فکر ہونی چاہیے ہونی چاہیے نا تو وہ کس طرح اچھا ہو سکتا ہے جب اللہ کا ڈر ہوگا ہر کام اللہ کی خاطر ہوگا اللہ ہی سے اس کی جزا کی توقع ہوگی اور اللہ ہی کو راضی کرنے کے لیے پھر عدل اور قسط اس کا حکم بھی پچھلی کتابوں میں ہے لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط سوره الحديد اي 25 بلا شبہ ہم نے رسولوں کو واضح دلائل دے کر بھیجا ان کے ساتھ کتاب اور میزان نازل کی تاکہ لوگ انصاف پر قائم رہیں یہ انصاف کا حکم بھی سب کتابوں کی مشترکہ تعلیم ہے پھر فساد اور انحراف کا مقابلہ ساری رسالتوں میں یہ بات مشترک ہے کہ فساد عقیدے کا ہو یا اخلاق کا یا فطرت اسلامیہ سے روگردانی یا انسانوں پر ظلم ہو یا ناب تول میں کمی ہو یا کوئی اور چیز ان سب کو دور کیا جائے یعنی ہر طرح کا فساد جو ہے اس کی اپوزیشن اور اچھے اخلاق کی دعوت مثلا جیسے کہتا ہے نا کہ یونیورسل ایتھکس جو ہیں جن میں معاف کر دینا صبر کرنا اچھی بات کہنا پیرنٹس کے ساتھ اچھا کرنا وعدہ پورا کرنا صلاح رحمی مہمانوں کی عزت مسکینوں کا خیال پھر اسی طرح بہت سی عبادتوں کا ذکر ان کتب میں مشترک ہے کیسے پیغمبروں کو حکم دیا گیا وہ اوہینا فی الحل الخیرات وہ اقام السلاتی و خیرات کا لفظ جو ہے نیکیوں کا ان سب چیزوں کے اوپر ہے جو پیچھے میں نے ذکر کی ہم نے وہی کی ان سب کی طرف کن کاموں کی نیک کام کرنے کی نماز قائم کرنے کی اور زکات دینے کی گویا نماز اور زکوات ایسی چیزیں ہیں جو پچھلے رسولوں نے بھی اپنی امتوں کو ان کا حکم دیا ہے روزہ بھی کیا دلیل ہے اس کی قطب علی کو مسیام کماؤ کتب الودین من قبل کو ٹھیک ہے عبادت گاہ پہلی کون سی بنائی گئی بھی تو پھر وہ کس لیے بنایا گیا تھا؟ طواف کے لیے حج کے لیے اور جیسے کہ آپ نے فرمایا مسجد خیف کے بارے میں کہ مجھ سے پہلے کتنے انبیاء نے یہاں آ کر نماز پڑھی تو اس میں بھی آپ دیکھیں کہ وہ سارے انبیاء کس لیے آتے تھے اس علاقے میں یہ عبادت گاہ تھی پھر اسماحی علیہ السلام کا ذکر جب آتا ہے تو اس میں بھی آتا امراح بسلا زکات مس علیہ السلام صلاح تعالیٰ نے کہا فا و عقیم السلاۃ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا و اوسانی بسلا زکاتی ما دم تو حیا پھر قربانی کے طریقے ہر امت کے لیے مقرر کیے گئے تھے کوئی آیت یاد ہے ولیکل امتالا منسکن ہر امت کے لیے قربانی کا طریقہ ہم نے مقرر کیا لت قرسم اللہ علامہ اسی طرح حلال و حرام میں بہت سی چیزیں مشترک تھیں اسلام یہ کوئی نیا دین نہیں جس پہ ہم چل رہے دین اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے سارے پیغمبروں کا ایک ہی دین رہا ہے شریعتوں میں وقت اور حالات اور ضرورت کے مطابق تھوڑا بہت اختلاف رہا ہے اور ان کی شریعتوں کی بنیاد بھی ان کی کتابیں ہوتی تھی یا ان پہ جو احکام نازل ہوتے تھے ٹھیک ہے مشکل بات ہے <تصفح> یہ سوال آپ کے ذہن میں کبھی نہیں آیا کہ اچھا پہلے اور لوگ بھی نماز پڑھتے تھے یا ہم ہی پڑھتے ہیں کسی اور نے بھی کبھی حج کیا یا ہم ہی کرتے ہیں یہ جب کانسیپٹ کلیئر ہوتا ہے نا دلائل کے ساتھ تو یوں لگتا ہے کہ ہم ساری اولاد آدم ایک ہیں اور دو حصوں میں بڑھ جائیں گے ایک وہ جو پیغمبروں کے طریقے پہ چلنے والے تھے اور ایک وہ جو تغمروں کے رستوں سے انحراف کیے الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم ان میں کون کون شامل ہے پچھلے انبیاء بھی شامل ہیں نا من النبیین والصدیقین صدیقین و ان کا راستہ غیر المغضوب علیہم کون ہیں صرف یہود نہیں ان کا تو ذکر ہے ہی لیکن اس کے علاوہ جن قوموں پر بھی اللہ کا غزب نازل ہوا ان کو تباہ کر دیا گیا اور ضالین بھی جو سیدھے راستے سے بھٹک گئے تو یہ دین ایک ہی دین ہے یہ نہیں ہوا کہ کبھی اللہ تعالی نے حکم دیا کہ توحید کا اور کبھی دیا اور شرکا نوزب اللہ ایسا نہیں ہے ہر پیغمبر نے توحید ہی کا ذکر کیا ہے اور جتنی بھی کتابیں آئی ہیں ان میں بھی یہی میسجز تھے ٹھیک لیکن قرآن مجید کی خوبی کیا ہے کہ یہ سب سے آخری اور مکمل کتاب ہے یعنی دوسری کتابوں میں سے ایک نہیں بلکہ ان پر نگران ہے ان کو چیک کرنے والی ہے کہ ان میں کیا ٹھیک ہے اور کیا نہیں اب اس کو معیار و میزان بنا کے اس پہ پر پرکھا جائے گا کہ پچھلی کتاب میں اگر کوئی چیز اس کے مطابق ہے تو ہاں ٹھیک ہے یہ بھی اللہ کی طرف سے آئی لیکن اگر وہ اس سے کنٹرڈکٹ کر رہی ہے تو کس کو لیں گے آپ قرآن مجید کو اور تحریف سے پاک ہے تبدیلی سے پاک ہے چودہ سو سال سے اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہوئی نہ ایک آیت کا اضافہ ہوا ہے نہ اس میں کمی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وما کا ناد القرآن یہ قرآن ایسا ہے ہی نہیں کہ اللہ کے اس کو گھڑ دے ولكن تصدیق النا ہی وہ تفصیل الکتابی بلکہ یہ تو کیا ہے الکتاب کی تفصیل ہے اور الکتاب کیا ساری کتابوں کا ایک طرح سے جون کی تعلیمات ان کا مجموعہ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ رب العالمین کی طرف سے نازل شدہ ہے یہ تھی آئے سورت یونس کی یوسف میں آتا رحمت قرآن کو اپنے پاس سے نہیں لکھا اس کو بلکہ یہ تو اپنی پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی اس میں ہر بات کی تفصیل موجود ہے اور ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے تو بیسیکلی ایک فیصلہ کن کتاب ہے محمد جو پہلے بھی بات ہو چکی جو لوگ صحیح معنوں میں پہلی کتابوں پر ایمان لائے جب انہوں نے اس کتاب کو سنا تو کیا کیا, کیا, کیا؟ اس کو بھی مان گئے اور اس کے آگے چھپ گئے کوئی مثال نجاشی کی اس نے کیا کہا تھا اللہ کی قسم یہ وہی کلام ہے جو موسا پر بھی نازل ہوا تھا دونوں کا سورس ایک ہے بن نوفل نے کیا کہا تھا یہ حاض الناموس وہی فرشتہ ہے جو پہلے بھی آتا رہا ہے ورن پہچان گئے اور سلمان فارسی اور عبداللہ بن سلام نجران کے وقت میں سے لوگ ٹھیک ہے نا اس کی اجازت ہے کہ جو قرآن سے کنٹروڈکٹ نہیں کرتا وہ آپ ان کتابوں میں سے بھی پڑھ سکتے دیکھ سکتے اور وہ جو حضرت عمر پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے تھے وہ اس وجہ سے کہ ابھی قرآن مکمل نہیں ہوا تھا اور دوسرا یہ کہ ابھی کسی ایک شکل میں نہیں آیا تھا تو درد ہے اس بات کا کہ کوئی چیز آگے مکس اپ نہ ہو جائے لیکن جب ایک دفعہ قرآن پاک مکمل ہو گیا اور پھر ان سے استفادے کی گنجائش نکلتی ہے قرآن مجید میں آتا ہے اللہ دینا آتا ہم الکتابلی وہ لوگ جنہیں ہم نے اس سے پہلے کس سے پہلے قرآن سے پہلے کتاب دی دیو وہ اس پر بھی ایمان لاتے ہیں وہ ایزاعت لہم اور جب ان پر پڑھ کر سنایا جاتا ہے انہیں قرآن قالو وہ کہتے ہیں ہم اس پہ ایمان لائے انقا اِنَّ من قبلی ہی مسلم پہلے آلریڈی ان کے لیے کچھ مشکل نہیں نو no <سؤال> کمپلیکس القصص کے ٹو 52-53 اسی طرح نجاشی کا تو آپ کو سب کو معلوم ہی ہے کہ جب حضرت جعفر نے ان کو صورت مریم پڑھ کے سنائی تو وہ رو پڑے اتنا روئے کہ داڑی آنسو سے تر ہو گئی اور اس کے ساتھ جو اور پادری وغیر بھی تھے اس دربار میں وہ بھی رونے لگے تو نجاشی نے کہا اللہ کی قسم یہ وہی کلام ہے جو موسا پر بھی نازل ہوا تھا فوراً پہچان گئے مزاج سے پتہ چلتا ہے نا بازو کا کسی کتاب کا کوئی حصہ پڑھتے ہیں مولف کا نام نہ بھی لکھا ہو تو اگر آپ نے اس مولف کا کچھ اور پڑھ رکھا تو آپ فوراََ کہتے ہیں کہ یہ فلاں کی کتاب میں سے لگتا لیا گیا یہ فلاں کی بات لگتی ایسی بات فلاں شخص کرتا ہے فوراََ پہچان ہو جاتی تو اللہ کے کلام کی کیسے نہ ہو مشکل نہیں پھر عبداللہ بن سلام انہوں نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو اسی سے پہچان گئے پھر سوالات کیے اور اس کے بعد ایمان لے آئے ورقا بن نوفل یہ سب لوگ تو کیا چیز جو ایمان بالکتب کے مخالف ہے ان کا انکار ان میں تحریف اور ان جیسی کو اور چیز بنانے کا دعویٰ کرنا اب میں اپوزٹ جا رہی ہوں پہلے یہ بتایا کہ کیا کیا کس کس چیز پر کس اعتبار سے ایمان لانا اور پھر اس کے اپوزٹ کیا کیا نہیں کرنا کیا نہیں کرنا ان کا انکار نہیں کرنا اور تحریف اور ان کے مقابلے میں اپنا فیصلہ لانا یا کسی اور کی بات لانا یا قرآن کے مشابہ کوئی اور قرآن بنانے کا دعویٰ کرنا یا اس پر ایمان لانا یہ سب غلط جیسے مسلمان نے قرآن کا مقابلہ کیا اچھا سلسلہ صحیحہ میں یہ بھی ایک حدیث ملتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام کے صحیح پر رمضان کی پہلی رات کو نازل ہوئے 6 رمضان کو انجیل رمضان کے تیرہ دن گزرنے کے بعد یعنی چودہ کو زبور انتیس کو اور قرآن چوبیس دن گزرنے کے بعد یعنی پچیس رمضان کو اترے ٹھیک ہے بعد ستائیس کو بھی کہتے ہیں لیکن اس رواج میں پچیس کا ذکر آتا ہے سب رمضان میں اترے اسی طرح تو جو ہے اس کے بارے میں قرآن مجید میں آتا ہے بلا شبہ ہم نے تورات اتاری جس میں ہدایت اور روشنی ہے اسی کے مطابق اللہ کے فرما بردار نبی ان لوگوں کے فیصلے کرتے تھے جو یہودی بن گئے تھے اور خدا پرست اور علماء بھی اس طورات کے مطابق فیصلے کرتے تھے کیونکہ وہ اللہ کی کتاب کی حفاظت کے ذمہ دار بنائے گئے تھے تو علماء پر ایک ذمہ داری عائد ہوتی اور پھر علماء کے علاوہ جو فقہا ہوتے ہیں یا جو لا میکرز ہوتے ہیں ان کے اوپر ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ قرآن کو سورس آف شریعت مانے یعنی سورس آف لا مانے اور اس کے مطابق فیصلے کریں اس کے مطابق قانون بنائیں پھر سورة الانام وان میں آتا ہے فم آتینا موسیٰ کتابا تماماً على الذي احسن و تفصیلاً لکل شئی وہدن ورحمتاً لعلہم بلقائے ربهم یؤمنون تو تورات کی یہ چند خوبیاں ہیں جو قرآن مجید میں بتائی گئیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں موسیٰ ہوں جب وہ خضر سے ملے پوچھا بنی اسرائیل کے بوسا فرمایا ہاں انہوں نے پوچھا آپ کیوں آئے کہا میرے آنے کا مقصد ہے کہ جو ہدایت گلم آپ کو اللہ نے دیا وہ مجھے بھی سکھائیں اس پر خزر نے فرمایا کہ آپ کے لیے کافی نہیں کہ آپ کے پاس تورات ہے اور آپ کے پاس وہی آتی تورات کے اندر بہت سی رشت پر مشتمل باتیں ہیں اور وہ اس دور کے لوگوں کے لیے کافی تھی تورات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کا ذکر بھی کیا کچھ یاد ہے کسی کو سیرت میں پڑھا تھا ہم نے کیا صفات بتائی گئی ہیں تورات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید میں بھی آتا ہے اس کا ریفرنس لیکن حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کوئی ایک خوبی جو آپ کو یاد ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تورات میں بیان ہوئی یہ مجھے کبھی بات نہیں بھولتی کہ بازاروں میں شور کرنے والے نہیں ہوں گے تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کی امت کیا کر رہی ہے آپ کی جو صفات بتائی گئی ہیں وہ انا ارسلنا کا شاہد امر مبشر ام نظیرہ اور اس شاید کی تفصیل میں یہ حدیث عام طور پہ کوٹ کی جاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہی بات تورات میں بھی لکھی ہوئی ہے کہ آپ کیا تھے ارسلنا اور صلی کا شاہدوں و مبشرا لیکن مزید کچھ چیزیں وحرزل اور ان پڑھ لوگوں کو حفاظت کرنے والا بنا کر بھیجا آپ میرے بندے اور رسول ہیں میں نے آپ کا نام متوقل رکھا ہے کون نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہ بدخو ہے اور نہ سخت دل اور نہ بازاروں میں شور کرنے والے اور نہ برائی کا بدلہ برائی سے دینے والے بلکہ معافی اور زرگزر سے کام لینے والے اللہ ان کی روح اس وقت تک قبض نہیں کرے گا جب تک کہ وہ کج قوم یعنی ارموں کو سیدھا نہ کر لیں اور جب تک وہ الا اللہ کا اقرار نہ کر لیں اور کلیم توحید کے ذریعے وہ اندھی آنکھوں کو بہرے کانوں کو اور پردہ پڑے ہوئے دلوں کو کھول دیں گے یہ آپ کی صفات کہاں لکھی ہوئی تھی تورات میں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتایا اسی طرح انجیل کے بارے میں قرآن مجید میں کچھ آیات ہے کہ انجیل کیسی کتاب ہے وقفی نہ اللہ سب نے مریما مصد کلّمہ بینا یدعی منت تورات عیسیٰ السلام نے تورات کی کیا کی تصدیق کی وہ آتے جیل یہ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ انجیل کس پہ نازل ہوئی عیسیٰ سلام پر فی ہم و نور اور مصد کللم بینئی منت تورات و ہُدم و موزت المتقین جو صفات تورات کی تھی وہی کم و انجیل کی بھی ہے اور یہی کم و کس کی ہے قرآن مجید کی بھی ہے آیت سورت المایدہ 46۔ انجیل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی سفات بتائی گئی سلسلہ حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انجیل میں لکھا ہوا ہے کہ آخری نبی بدخو نہ ہوگا دیکھیں تورات میں بھی آپ کی یہی سفت ہے انجیل میں بھی یہی ہے ہمیں آپ کی سنت میں سے کیا چیز لینی چاہیے ہمیں دوسروں کی خیر خائی کرنی یا بدخائی نہیں کرنی نہ سخت دل ہوگا نہ بازاروں میں شور مچانے والا نہ برائی کا بدلہ برائی سے دے گا بلکہ معاف کرنے والا اور درگزر کرنے والا یہی صفات تورات میں بھی ملتی ہے وہاں کچھ زیادہ ہے اور یہی انجیل میں بھی ملتی ہے اب قرآن مجید کی خاص خصوصیات کیا ہیں اس کو کیا بتایا گیا قرآن میں آپ تو پڑھ رہے ہیں نا بھائی اب آپ بھی بتائیں گے مجھے آپ کو خود کیا پتا چلتا ہے قرآن پڑھ کے کہ قرآن کیسی کتاب ہے تورات انجیل کا تو تھوڑا تھوڑا بتا دیا میں نے آپ وہ بھی قرآن سے ہی پتا چلتا ہے ہُدم و شفا اور فرقان آسان اور شریعت بھی ہے تزکیہ نفس بھی ہے احکام بھی ہے مواعظ بھی ہیں اور اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف لے جاتی ہے لا بفی اس میں کوئی شک نہیں کتاب و مبین ہے ہر چیز کو واضح کرتی ہے آخرت کی سچی تصویر کہتی ہے حق کو باطل کے درمیان فرق کرتی ہے فرقان ہے حد الناس ہے سارے انسانوں کی ہدایت کے لیے ہے شبہات کو دور کرتی ہے یقین میں اضافہ کرتی دیکھیے حبل اللہ بھی تو ہے اللہ کی رسی ہے اللہ کے ساتھ اگر آپ تعلق مضبوط کرنا چاہتے ہیں اور صحیح والا ایمان لانا چاہتے ہیں تو نیست ممکن جزب قرآن ریسن پھر قرآن کو اپنی زندگی میں شامل کر لینا ہوگا اس میں ہر سوال کا جواب ہے آپ کے ذہن میں اٹھنے والے ہر خیال اور ہر وسوسے کا علاج ہے اس کتاب میں یہ شفا ہے اس کو کثرت سے پڑھتے جائیں اور بات کا جواب مل جائے گا بیمار ہے تو صحت ہو جائے گی کوئی کنفیوژن ہے تو دور ہو جائے گی دیکھیں ایک تو پرانے مجید ہم جیسے روز پڑھتے ہیں الحمد روزانہ آپ دیکھیں گے کہ جب ہم صبح تلاوت کرتے ہیں یا پھر کلاس میں آ کے پڑھتے ہیں یا کسی بھی طرح سنتے ہیں دو تین کام کرتے ہیں نا ہم پڑھتے بھی ہیں سنتے بھی ہیں سمجھتے بھی ہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ نے دن میں قرآن کا کوئی حصہ یا سنا یا پڑھا یا سمجھا ہو اور پھر اس کے مطابق کوئی سچویشن پیش نہ آئی ہو یا کسی سوال کا جواب نہ ملا ہو یا کسی چیز کی تائید میں وہ بات نہ آ رہی ہو یعنی آپ کچھ کرنے لگتے تو آپ کو تائید مل جاتی قرآن سے کہ ہاں ٹھیک ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ کسی نہ کسی شکل میں دوبارہ ریپیٹ ہو کے سامنے نہ آئے آپ کے اور آپ کو فائدہ نہ دے غلطی ہو جائے جی اور اگر آپ ان بایس ہو کے بلیو یا ان بایس ہو کے اگر آپ کھلے دل سے سنے قرآن کو تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے سے آپ کی ایک غلطی کی تفصیل بتا دی تھی کہ آپ کہاں غلط ہے قرآن فرقان بھی ہے نا فرق کر دیتا ہے عمل کرنے والوں اور نہ کرنے والوں میں جو پڑھا وہ ٹیسٹ بھی ہو جاتا ہے پھر کوئی سچویشن پیش آ جاتی ہے پھر آپ یا تو عمل کرنے والے ہوتے ہیں یا پھر فیل ہونے والے ہوتے ہیں اور اکثر کیا ہوتا ہے اکثر خود ہی آئینہ دیکھ لیتے ہیں اور پھر اس کو پرے رکھ دیتے ہیں بازوقت پریشان ہو رہے ہوتے ہیں اور قرآن کھولتے ہیں تو اسی میں ہی حل مل جاتا ہے اس کو فال نہیں بنائیے اور نہ کہیے اور نہ کوئی عجوبے کے طور پر اس کام کو کیجیے لیکن آپ کو جب کبھی کوئی گھٹن ہو رہی ہو کنفیوژن ہو پریشانی ہو آپ قرآن پاک کہیں سے بھی کھول کے بس تلاوت شروع کر دیں پڑھنا شروع کر دیں غور سے دیکھنا شروع کر دیں آپ کو جواب آ جائے گا تھوڑی دیر کے بعد ہو نہیں سکتا کہ کوئی شخص ہدایت کی نیت سے قرآن اٹھائے اور قرآن اس کو ہدایت نہ دے ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ یہ اللہ کا وعدہ ہے یہ کتاب ہدایت کے لیے اور ہر ایک ہدایت ہدل ناز تو کہا ہم انسانوں میں نہیں ہم بھی انہی میں شامل ہیں بس شرط یہ کہ ہم لینے والے ہوں چاہنے والے ہوں مانگنے والے ہوں پھر ضرور ملے گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن ایک رسی ہے اس کا ایک کنارہ اللہ کے ہاتھ میں ہے دوسرا کنارہ تمہارے ہاتھ میں اس کو مضبوطی سے پکڑے رکھو کیونکہ اس کے بعد تم کبھی بھی گمراہ اور ہلاک نہیں ہو سکتے لیکن اگر آپ نے کورس کے بعد یہ کنارہ جو آپ کے ہاتھ میں پکڑایا گیا چھوڑ دیا تو کوئی چیز آپ کو ہدایت دے نہیں سکتی خوش قسمت ہے وہ جو ایک دفعہ پکڑنے کے بعد پھر پکڑے ہی رکھے اور اس سے بڑی کوئی بدقسمت ہی نہیں کہ ایک دفعہ پڑنے کے بعد اس کا وہ کنارہ چھوڑ دے اور جا دھڑام کہیں اور گرے اور دوسرے سورسز اور دوسرے لوگوں سے ہدایت کے لیے ان کی طرف توجہ کریں اور چیزوں کی طرف کہ وہ ہمیں ہدایت دیں انتہائی وفادار ساتھی بھی دنیا قبر آخرت ہر جگہ یا آپ کے خلاف یا آپ کے حق میں ہجد بنے گا آپ دیکھیے کہ تین چیزیں تھیں انسان کے پاس ایک مال ایک ایال اور ایک آ انسان جب مرتا ہے تو مال پیچھے رہ جاتا ہے اور ایال قبر تک زیادہ زیادہ جاتا ہے اور وہاں کیا رہ جاتے ہیں آ جو اس کے مطابق یہ ہیں ذرا سوچیں نا اس بات کو کہ اگر کنارا چھوڑ دیا رسی کا تو کیا ہوگا بہت سے لوگ کہتے ہیں میں نے دیکھا فلاں کو اس نے کورس کیا تھا اور اس کے اندر تو کوئی عمل کی چیز ہی نظر نہیں آتی کہتے نہیں بات سنا کبھی دیکھا کبھی ہے نا ان وہ قرآن کو بلیم کر رہے تھے کہ پڑھ کے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا لیکن وہ یہ بھول جاتے ہیں نکتا کہ اس نے وہ رسی چھوڑ دی ہوئی ہے جو رسی پکڑ کے رکھے گا نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس کو مضبوطی سے پکڑے رکھو کیونکہ اس کے بعد تم کبھی گمراہ اور ہلاک نہیں ہو سکتے اگر پکڑے رکھو تو کبھی گمراہ اور ہلاک نہیں ہو سکتے اور اگر یہ چھوڑ دی ڈھیلی پڑ گئی کوئی اور ہدایت نہیں دے سکتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی, کتاب ہی اللہ کی رسی ہے جو اس کی اتباع کرے گا وہ ہدایت پر رہے گا جو اسے چھوڑ دے گا وہ گمراہی پر رہے گا اس کے گمراہ پھر کچھ مشکل نہیں کا بیان کرتے ہیں قرآن کو لازم پکڑ لو کیونکہ قرآن عقل کی تیزی حکمت کی روشنی اور علم کا سر چشمہ ہے اور اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی کتابوں میں سے سب سے نئی کتاب ہے اللہ نے تورات میں یہ بات فرمائی ہے کہ اے محمد میں تم پر جدید تورات نازل کروں گا جو نابینا آنکھوں بہرے کانوں اور غفلت میں پڑے ہوئے دلوں کو کھول دے گی پچھلی کتاب کی کوٹ ہے تو کی پھر قرآن جنت کی طرف لے جانے والی چیز ہے سفارش کرے گا اور اس کی سفارش مانی جائے گی کس کے حق میں پڑھنے والوں کے حق میں بحث کرے گا اور اس کی تصدیق کی جائے گی تو جس نے اس کو اپنے سامنے رکھا یہ اس کی رہنمائی جنت کی طرف کری یعنی کہ قیامت کے دن یا یعنی نہیں ایک کتاب آگے آگے یہ نور آگے آگے جنت کا راستہ دکھا رہا ہوگا اور جس نے اس کو پیٹ پیچھے رکھا تو پیٹ پیچھے سے یہ ہاں کے جہنم کی طرف لے جائے گا اب آپ دیکھ لیں کدھر رکھنا ہے اس کو آگے رکھیں گے تو کیا بنے گا اماما وہ نورن ودن و ادھر لے جائے گا اہل کتاب کی طرح و را تو پیچھے سے ہاتھ کے جہنم کی طرف لے جائے اب آپ کی چوائس ہے کہاں رکھنا ہے اس کو پھر یہ بلندی دینے والا ہے عزت دینے والا بابرکت ہے نافع بن ہارس نے عمر رضی اللہ عنہ سے اسفان, اسفان ملاقات کی آئند کے ساتھ عمر رضی اللہ انہوں نے انہیں مکہ کا امیر مقرر کیا ہوا تھا عمر نے ان سے پوچھا تم نے مکہ میں کسے امیر بنایا انہوں نے کہا اپنے افزا کو آپ نے پوچھا وہ کون ہے اس نے جواب میں کہا ہمارے غلاموں میں سے ایک غلام ہے عمر نے کہا تم نے غلام کو ان کا امیر بنا دیا مکہ والوں کا اس نے کہا وہ اللہ کی کتاب کا قاری ہے اس کی احکام پر عمل کرتا ہے عمر نے فرمایا کہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اسی کتاب کے ذریعے لوگوں کو بلند کرتا ہے اور اسی کتاب کے ذریعے لوگوں کو زلیل کرتا ہے پست کرتا ہے من آرد ان ذکری فإن لہو معیشة ضنکا جو اس کو چھوڑ کے کسی اور چیز میں مشغول ہوا اس کے لی زندگی تنگ ہوگی وہ وہاں جہاں پھنسے گا جہاں سے پھر دم ہی گھٹے گا پھر یہ سب سے بہترین چیز ہے جو اللہ سے جوڑتی ہے بندے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی ایسی چیز نہیں جو زیادہ افضل ہو جس کے ذریعے تم اللہ کی طرف رجوع کر سکو سوائے اس کے جو اس کی طرف سے نازل ہوئی ہے یعنی قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی کتابیں ایک باب پر اور ایک لہجے میں نازل ہوئی تھی یعنی ایک سبجیکٹ اور ایک لہجہ قرآن مجید سات ابواب اور سات موضوعات پر نازل ہوا اس میں تمبیحات احکام حلال حرام واضح احکام متشابہات اور مثالیں ہیں اس کے حلال کو حلال کر لو اس کے حرام کو حرام ٹھہراؤ جس کا تمہیں حکم دیا گیا کر لو جس سے روکا گیا رک جاؤ اس کی مثالوں سے عبرت حاصل کرو اس کے محکم احکام پر عمل کرو متشابہ پر ایمان لاؤ اور کہو کہ ہم اس پر ایمان لے آئے سب کچھ ہمارے رب کی طرف سے ہے سمجھ جائے تو بھی نہ آئے تو بھی کہو کُلُ مِنْ دِنْدَ رَبِّنا سب پری مان لائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تورات کی جگہ سات سورتیں دی گئی ہیں طویل سورتیں ابتدائی سات سورتیں اور زبور کی بجائے سو آیات والی سورتیں دی گئی اور انجیل کے بدلے مسانی یعنی وہ سورتیں جن میں بعض آیات بار بار آتی ہیں مثلا کب یہ اعلی ربکو مت کر مثلا ان فی ذالک لایا مما کان اکثر المؤمنین وغیرہ وغیرہ اور مفسل صورت یعنی محمد سے آخر تک کے ساتھ فضیلت دی گئی پھر صورت فاتح کے بارے میں آتا ہے کہ اس جیسی نہ تورات میں نازل ہوئی نہ انجیل میں نہ زبور میں کسی اور کتاب میں نازل نہیں ہوئی خاص خزانے سے آپ کو یہ نصیب ہوئی پھر معوضات بھی اسی طرح آپ نے فرمایا کہ یہ وہ صورتیں جن کی مثال نہ تورات میں ہے نہ زبور میں اور انجیل اور قرآن میں بھی نہیں یعنی کہ قرآن میں جب آپ کو یہ نازل کی گئی آپ کو دی گئی کوئی رات ایسی نہ گزرے جس میں تم یہ نہ پڑھو اب یہ ہے کہ بعض لوگ قرآن کو قرآن کا حق نہیں دیتے تو قرآن کے حق پر کہ کیسے اس کے ساتھ معاملہ کریں قرآن کی توہین کیا ہے قرآن کی ناقدری کیا ہے انشاءاللہ اس پر طرح سے کل بات کروں گی لیکن سابقہ قطب کی توہین کیا ہے تھوڑی سی یہ معلوم ہونا چاہیے تورات کی توہین کیا کی گئی مسل اللہ تا تم ملم یا ملوہ کمف الحماری کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جو کتاب کو دی جاتی اور وہ گدے کی طرح بس اپنے اوپر لاد لیتے ان کے دلوں میں نہیں اتری ہوتی اس کے اٹھانے کا حق ادا نہیں کرتے یعنی اس پر عمل نہیں کرتے تو کسی بھی کتاب کی عزت اور اکرام کیا ہے اس کی بات مانی جائے جو وہ کہتا ہے پھر اسی طرح ان لوگوں نے اپنی کتابوں سے معمولی فائدہ بھی نہیں اٹھایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ کسی چیز کا تذکرہ کیا اور فرمایا کہ یہ علم ضائع ہونے کا وقت ہوگا ہم نے ارض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ صلی علیہ وسلم یہ علم کیسے ضائع ہوگا ہم قرآن پڑھتے ہیں ہم اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں وہ اپنے بچوں کو پڑھائیں گے یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا پھر علم کیسے ضائع ہوگا آپ نے فرمایا اے ابن ام لبید تیری ماں تجھے جی گم کر کے روئے میں تو سمجھتا تھا کہ تم مدینہ کے بہت سمجھدار آدمی ہوں کیا یہ یہود و نسارا طورات اور انجیل نہیں پڑھتے دراصل یہ لوگ اس میں موجود تعلیمات سے معمولی سا بھی فائدہ نہیں اٹھاتے تو اللہ تعالی ہمیں اس سے بچائے کچھ لوگ پورا پورا قرآن پڑھ جاتے ہیں لیکن ان کا کوئی عمل اور اخلاق نہیں بدلتا ایسے لگتا ہے وہ قرآن کے پاس سے بھی نہیں گزرے تو کیا قرآن میں کوئی کمی ہے یہ پڑھانے والے نہیں محنت کرتے نہیں یہ اپنی بد ہوتی ہے کہ کوئی شخص کسی خیر کی چیز کو کتنا لیتا ہے تین طرح کے لوگ بتائے گئے نا علم کو لینے والے ایک وہ ہوتے ہیں جو نرم زمین کی طرح پانی جذب بھی کر لیتے ہیں اور خوب ہریالی سخت ہوتے ہیں خود لیکن پانی روک لیتے تیسرے وہ نہ پانی روکتے ہیں نہ کسی اور کے فائدے کے ہوتے اب دیکھیں آپ سفر ہو ہم قرآن نہیں پڑھ رہے بیمار ہیں ہم قرآن نہیں پڑھ رہے ہر چھوٹی بڑی بات ہوتی ہے تو ہم قرآن چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں حالانکہ قرآن ہی تو ہے جس نے ان ساری مشکلات سے ہمیں نکالنا ہے تو پھر پکڑی تو نہیں نا رسید بہانا چاہیے بس چھوڑنے کا کچھ چیزیں یاد کر لیں تو بلا دیتے ہیں دوبارہ نہیں پڑھتے ان کو پڑھ کے اس کو سمجھتے نہیں ہیں سمجھ لیں تو بس تو اس کا حق ادا کرنا جو ہے اور باقی اس سے سچی محبت جو ہے محبت بھی تو ایمان کا حصہ تھا نا ہم سب اپنے دلوں کا جائزہ لیں قرآن سے کتنی محبت ہے اور کیسی محبت ہے کیا واقعی ہم شوق سے پڑھ رہے ہیں بس اتنا پوچھیے اپنے آپ سے کیا ہم اس کا انتظار کرتے ہیں کہ ہائے کب پڑھیں گے یہ بوجھ ہے مسل اللہ ہم ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اصفارا بوج اٹھائے ہوئے گدھے کتابیں لادیں ہیں اپنے اوپر مصیبت کے مارے پڑ رہے ہیں ہم میں سے ہر کوئی اپنا اپنا جائزہ خود لے لے کہ کتنا شوق ہے کتنی محبت ہے اور کتنا بوجھ ہے پھر انہوں نے کیا کیا تھا وہ جو جادو والی ایت ہے نا قران پاک میں آتی ہے نا چھوڑ کے اس کو کس کے پیچھے لگ گئے آج اپ دیکھیں ہماری قوم کیا کر رہی ہے؟ جا رسول نہ بد فریقی وہ تباؤ شیاتی سلیمان کیا چھوڑ دیا اور کس کے پیچھے لگ گئے یعنی انڈیویژل بھی ہوگا لیکن اجتماعی طور پر با تسیم و بے حب اللہ جمی ان یہ کتاب سب کو کٹھا بھی کرتی ہے نا اور یہ قدرتی بات ہے کہ مجتما جب بھی اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں کوئی قوم جمع ہوتی کٹھے ہوتے ہیں یتلو کتاب اللہ وہ یا تدارسو نہ بئی نہ ہو آپس میں مدارسا کرتے ہیں اس کا پڑھتے بھی ہیں تلاوت بھی کرتے ہیں مدارسا بھی کرتے ہیں سیکھتے سکھاتے اللہ و نظر مرح ان پر رحمت نازل ہوتی سکینت نازل ہوتی تو یہ ایک اجتماعی کام بھی ہے اسی لیے آپ دیکھیں قرآن مجید کو جب ہم پڑھتے ہیں نماز میں اگرچہ ہم جماعت میں نہیں پڑھ رہے ہوتے امام صاحب اور جو مرد درد رہتے ہیں وہ پڑھتے ہیں لیکن ہم اس میں کیا دعا کرتے ہیں اح دنس سے ہے نا اح ہم سب کو دکھا اور پھر جتنی دعائیں ہیں میجورٹی ان میں کیا رب نا یادین امن اجتماعی خطاب ہے نا ٹھیک ہے تو یہ جو اجتماعیت ہے اکٹھے ہونا ہے اور دین والوں کا آپس میں مل جل کر رہنا اور ایک مل جل کر کام کرنا ہے یہ ایک بہت بڑا ذریعہ ہوتا ہے وتواس و بحق وتواس و اور ایک تقبیت کا کنّ بنیاد مرسوس جیسے صورت الصف میں آتا ہے تو انصار اللہ لیکن ہمارے اندر یہ خو ہی نہیں صحابہ آپس میں باتیں کرتے تھے پوچھتے تھے کتنا قرآن پڑھا کیسے پڑھتے ہو ہم میں سے کون کس سے پوچھتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک بنی سرائیل نے خود ایک کتاب لکھی اور اس کی پیروی کرنے لگے اور تورات کو ترک کر دیا یعنی اپنی لکھی ہوئی کتابوں کو پڑھنے لگے اور تورات چھوڑ دی اب وہ چاہے مذہبی کتاب تھی یا غیر مذہبی تھی اب دیکھیے کہ ابھی تو ہم کورس کر رہے ہیں تو اس لیے قرآن پڑھ رہے ہیں جب ہم اس کے بعد یونیورسٹی جائیں گے کہیں اور جائیں گے تو پھر دیکھیں گے کہ قرآن کے ساتھ کتنا رابطہ ہے پھر ہم اپنے بہانے ڈونٹتے نہیں نہیں میڈیکل بڑا مشکل ہے انجینئرنگ بڑی مشکل ہے ابھی میں ذرا یہ چار سال تو پڑھ لوں یہ پھر دیکھوں گی نہیں یہ تو ایک ایسی چیز ساری زندگی ساتھ رہنی چاہیے کہیں پر بھی ہوں کچھ بھی کر رہے ہوں اور اگر آج آپ اس کی نیت کر لیں گے نا آپ یقین کریں اللہ تعالیٰ آپ کی اس نیت کو بھی برکت دے گا کیونکہ میں جب یہ پڑھ رہی تھی جس دن میری سمجھ میں یہ بات آ گئی تھی کہ قرآن برکت کتاب ہے اور قرآن ہی سیدھے رستے پہ رکھ سکتی ہے اور اس کو چھوڑنا نہیں تو اس کے بعد میری پوری سوچ تبدیل ہوئی کہ میں نے کس موقع پر کس طرح اس کو پکڑ کے رکھنا ہے یہ تو سارے ایکسکیوز آؤٹ نا کہ یہ بہانا ہے وہ بہانا ہے اب مجھے یہ تھا کہ اچھا پیریڈز کے دنوں میں مجھے کیا کرنا ہے اچھا جب بچے پیدا ہوں گے تو پھر میں نے کیا کرنا ہے میں ہر آنے والی اس سچویشن کا پہلے سے حال سوچتی تھی کہ اچھا اب میں یہ ٹریولنگ میں ہوں اچھا اب میں یہ کرنے والی ہوں اس میں کیسے کرنا اس میں کیسے کرنا اس میں کیسے کرنا مجھے اپنے آپ کو کیسے جوڑ کے رکھنا ہے تو اللہ تعالیٰ نے بے شمار رستے سکھا دیے اور کسی بھی سچویشن میں اس سے پر غفلت نہیں آئی جب عہد کر لیا کہ نہیں یہ تو زندگی بھر کے لیے ساتھ ہے تو اللہ تعالیٰ نے پر رستے بھی دکھا لیکن اگر ہم خود نہیں نا یہ سچا ارادہ کریں گے کہ بس کچھ ہو جائے دنیا میں میں نے اس کے ساتھ ہی مرنا ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور آپ کو استقامت دے گا اس پر سبحانک اللهم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک السلام علیکم و رحمت اللہ